محمد صلی نصلی و نصلم و لی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و, و صلی علیہ اسلام علیکم خواتین وزرات آپ کے پسندیدہ پروگرام دکھی دنوں کا سہرہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنہ اقبال حاضر خدمت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کیترے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں ارض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کوئی دوسرا آدمی اسے دیکھ رہا ہے یہ ناظرین ابن معاذہ کی حدیث میں نے آج ابتدان آپ کے سامنے پیش کیا ہے بات یہ ہے کہ دجال کا فتنا تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ علامات قیامت میں جو کبڑا علامتیں ہیں اس میں ایک دجال کی بھی علامت موجود ہے کہ وہ آئے گا اور آ کر اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی دوسرے ہاتھ میں دو ہوگی لیکن دراصل جو اس کی جنت ہوگی وہ دو اور جو دو ہوگی وہ اس کی جنت ہوگی وہ لوگوں کو مارے گا بھی لوگوں کو زندہ بھی کرے گا اس کا فتنہ بے حد بڑھتا چلا جائے گا پوری دنیا میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ذرا غور تو کیجیے ناظرین کہ اس سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس لیے اپنی نماز کو لمبا کرے کہ شاید کوئی دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے یعنی کیوں دیکھ رہا ہے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس کو نماز ہی اس کو دیکھنے کے بعد وہ اسے زود و تقوے کا پابند کہے اسے دیکھنے کے بعد وہ یہ کہے کہ صاحب کیا بات ہے کہ اس کے دل میں کتنی خشیت الہی پیوست ہے اور اس کا دل جو ہے ذکر الہی پر کتنا معمور ہے کہ یہ اپنی نمازوں کو طویل کیا کرتا ہے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتا ہے اور اللہ کے حضور جب کھڑا ہوا کرتا ہے تو اسے یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں موجود ہے کہ نہیں ہے لیکن یاد رہے ناظرین کہ دنیا میں رہ کر ظاہری طور پر ہم کسی شخص کے احمال کو دیکھ کے اس کو صنعت دے دیا کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑے ہی مولانا ہے ان کی تو بڑی تعریف کرنی چاہیے بہت نمازی ہیں بہت پرہیزگار ہیں بہت متقی ہیں بہت ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں ہم ظاہری طور پہ بات تو کرتے ہیں نازیم لیکن اس کے باطن میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ اس کی نیت در اصل ہے کیا لیکن آخرت کا معاملہ تو یکسر مختلف ہوگا اس لیے کہ آخرت کے معاملے میں ظاہری اعمال کو در باطنی اعمال کے تابے کر دیا جائے گا کہ انسان کی نیتوں پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور اسی لیے کہا ناظرین کہ نیت المومنی مومنی خیر عمل ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور کافر کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے کافر کتنا ہی کثیر عمل کرتا چلا جائے لیکن چونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عجر و ثواب عطا نہیں کرتا لیکن مومن کی نیت اگر اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے سے کام کو اتنا بڑا کر دیا کرتا ہے کہ جب محشر کے روز وہ حاضر ہوگا تو ایک امبار ایک پہاڑ اس کے سامنے نیکیوں کا پیش کیا جائے گا اور وہ پوچھے گا کہ یہ کس کا ہے تو پھر اس کی نیت کے بارے میں اسے بتایا جائے گا کہ تو نے پلا دن یہ عمل کیا تھا آج ہم تیرے سامنے یہ پیش کرتے ہیں ناظرین آج ہم اپنا احتساب کریں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو احتساب کی عدالت میں کھڑا کرنا چاہیے ہمیں اپنے خلاف خود فیصلہ دائر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں الحمدللہ ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں ہم تحجد میں اٹھ اٹھ کر رو رو کر اپنے پروردگار کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے لیکن ناظرین کتنا ہی اچھا ہو کہ ہماری نمازیں صرف اور صرف اخلاص پر مبنی ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہوں ہماری نمازیں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہوں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہوں اس کے حضور کھڑا ہو گیا ہوں اب میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور اگر میں اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا تو اس بات پہ تو یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے اور جو کچھ میں کرتا چلا جاؤں گا اس کا سواب یا اس کا قرآن جو ہے میرے کھاتے میں آتا چلا جائے گا اور سورہ البید کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر ناظرین فرماتا ہے اور ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاق کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر نماز پڑھیں زکات دیں اور یہی سچا دین ہے کتنی واضح بات ہے کہ یہی حکم ان کو دیا گیا تھا یعنی یہی حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اس کی نمازیں ادا کریں زکات دے اور یہی سچا دین ہے آج نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کے اندر مکرو فریب آ جائے اور جال سازی آ جائے مکرو فریب اس لیے ناظرین کہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت اچھا کہیں گے بہت سچا کہیں گے بڑا نمازی کہیں گے تو فست کر دی جائیں گی وہ نمازیں اور منہ پر مار دی جائیں گی وہ تمام عبادات آج اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہو کہ صاحب ہم بہت ممتاز و مکرم ہو جائیں اور سوسائٹی میں لوگ ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ تمام تر عبادات ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی اور آج ناظرین اگر زکوۃ دیتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ صاحب میں تو بڑا مالدار ہوں اور میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یاد رکھیے ناظرین وہ پیسہ اٹھا کر ہم نے پھینک دیا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی کالس کے ساتھ ایک مختصر سوفے کے بعد و خواتین و ذرا کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے جناب اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو ہیلو وعلیکم السلام ہلو وعلیکم جی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں جی محترمان سے بات کر رہی ہوں جامع روڈ سے جی فرمائیے میں سوتے رہتے ہیں وہ بہت بیمار رہتے ہیں اور ابھی ایسا ہو بیمار رہے ہیں وہ آج دس دماغ میں تو کافی کمزور ہو گئے ہیں ان کو الٹیاں اُلٹیاں بہت آئی ہیں اب یہ گھبراہٹ چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا جاؤں گا اور بہت خراب ہے ہے مسئلہ ہے ہوتی ہے بہت ہوتی ہے اللہ بہت کریم کو بتا کیوں ہو رہی ہے مجھے ہوتی ہے رات کو ان کی خراب ہے اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جرید بھائی جی عرض کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جناب میں عباس بول رہا ہوں یو کے سے یو کے سے عباس فرمائیے جی میری طرف سے صاحب کو خرچی السلام علیکم السلام جناب جی میرے سوال میرا فون کرنے کا اس سسلے میں اس سلسلے میں پوچھنا تھا کہ ان میں انگلینڈ سے اپنے بچوں کو لے کے پاکستان جانا چاہتا ہوں تعلیم کے سلسلے میں اچھا تو اس کے سلسلے کے میں میں نے مطلب کہ, کہ آیا میرے لیے یہ اچھا ہوگا یعنی اللہ کریم اس سلسلے میں آپ کو عباس صاحب ایک خط لکھنا ہوگا تاکہ خط کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو جواب انشاءاللہ پہنچے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا السلام علیکم الصاف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی انصاحب کیا فرمائی بہن آپ نے اپنے بچے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بیمار ہے اور آج کل زیادہ بیمار ہے شام ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ رات کیوں ہونے لگی ہے اور میں مر جاؤں گا اس طرح کی باتیں وہ کر کرتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا میں <تصفح> آپ کو ایک دو باتیں تو یہاں بتاؤں گا لیکن اس کا مکمل علاج جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ ایسا عمل عام طور پر وہ, وہی لوگ کرتے ہیں جن پر اثرات وغیرہ ہوتے ہیں بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر بسم اللہ ہل کبیر یاری بہن ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریں انشاءاللہ یہ بچہ صحت یاب ہو جائے گا جہانگیر روڈ آباد سے بہت قریب ہے میں الحمدللہ ظہر کی امامت واگ کرتا ہوں میرے پاس آپ اپنے شوہر کو بھیج دیں یا اس بچے کو میرے پاس بھیج دیں انشاءاللہ شاء میں کلیس کا علاج شروع کرتا ہوں اور کلی رات انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد ہم قصیدہ بدھا شریف کی تلاوت کریں گے عیدگاہ مسجد میں وہاں بھی آپ تشریف لائیں جو کہ جنا روڈ پر جامع قلعہ مرکی کے سامنے ہے وہاں ان شاء اللہ تعلام کسی دہ شریف کی تلاوت کریں گے پھر دعا مانگیں گے اللہ چاہے گا تو یہ بچہ بہت اچھا صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ جی چلتے ہیں جناب ایک اور کالج جانے پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں, میں گوا سے انڈیا سے بات کر رہی ہوں گوا ہندوستان سے فرمائیے گوا انڈیا سے بات کر رہی ہوں فرمائیے ہلو हेलो دلیش بھائی میں بات کر رہا ہوں فرمائیے بہن میں मैं میں ایک کرسچن تھی میں اسلام قبول کی ہوں میں ابھی چار بچوں کی ماں ہوں لیکن مجھے نہیں ملتا میں ایک ٹی وی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ ہلو ہلو ہلو آپ کی کال ڈراپ نہ ہو میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر آپ موبائل فون سے بات کریے تو پلیز تھوڑا باہر آئیے تاکہ میں آپ کی بات سن سکوں اچھا میں باہر سے بات کرتی ہوں جی فرمائیے فرمائیے کیا کہہ رہی تھی آپ نے آپ کرسچن تھیں آپ نے اسلام قبول کیا جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے بہن جی میں گوا انڈیا سے بات کر رہی ہوں ہاں ہاں فرمائیے گوا انڈیا سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے بہن میں آپ کی بات سن رہا ہوں ہلو اچھا آپ ایک کام کریں آپ بولتی رہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں بولتی رہیں ہاں جی میں گوا انڈیا سے بات کر رہی ہوں हुँ. میں ان میں بیمار رہتی ہوں میں پتہ نہیں دکھتا ہے ایسا مجھے ما, دے, مجھے ہیلپ سہن کرنے والا کوئی آپ کی کال مجھے, مجھے مجبوراً ڈراپ کرنا ہوگی لیکن میں بہرحال بڑا انٹرسٹیڈ تھا آپ کی کال سننے میں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان گوا سے کال کی اور آپ کو اسلام کا قبول کرنا آ, بہت زیادہ مبارک ہو اور آپ نے فرمایا کہ کیو ٹی وی کے پروگرامس دیکھ کے ماشاء اللہ آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر استخابت ادا کرے میں منتظر رہوں گا دوبارہ آپ کی کالس کا السلام علیکم السلام علیکم دنیش بھائی وعلیکم السلام, السلام کیا حال ہے آپ کا آپ کی بہت دعا ہے آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر کون اور کہاں سے بات, رہی بات, رہی بات, رہی رہی بات کر رہی ہیں فرمائیے جیس بھائی پرابلم ہے کہ میرے ابو جی بہت بیمار ہیں ان کے کڈنی پرابلم ہے اور کافی بیمار ہیں میری امی بھی نہیں ہے تو شر بھائی پلیز آپ اعلیٰ حضرت سے کہیں کہ وہ کچھ دعا کریں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ اور دونوں میں یاد رکھیں کہ بس وہ ٹھیک ہو اللہ, سے. اللہ کریم اللہ کریم آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے خواتین وزرات دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم, علیکم وعلیکم السلام میں سے بات کر رہی ہوں فرمائیے رحیت بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایکچولی مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے نا بہت زیادہ ڈر اور خوف رہتا ہے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس طرح کے خوف اور بس پتے رہتے ہیں تو مولانا صاحب سے مجھے یہ کروانا تھا کہ تھوڑے دنوں پہلے نا آپ کے اسکالر نے کال کی تھی میرے خیال میں خالد صاحب ان کا نام تھا اہم. تو انہوں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا ستر ہزار مرتبہ پڑھنا تھا انہوں نے دو سو مرتبہ پڑھا تو, تو ان کی حاجت قبول ہو گئی تھی اچھا ٹھیک ہے تو اگر مولانا صاحب مجھے وہ وظیفہ بتا دیں تو بڑی ان کی مطلب سنے قرآن م... میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں اور قبول نہ ہو بس اس کے تین جو ہے وہ کیٹیگریز بتا دی کہ دعا قبول فوراً ہو جاتی ہے اس کا نیمول بدل دے دیا جاتا ہے یا پھر آخرت کے لیے اس کو سیف کر لیا جاتا ہے ایک اور کو شامل کریں گے السلام علیکم یہ کال ڈراپ ہو گیا کیا فرمائیں جناب عباس صاحب آپ نے برطانیہ سے یہ پوچھا مجھ سے کہ میں پاکستان اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں تعلیم پاکستان میں دلاؤں اب یہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آیا کہ ان کا پاکستان میں پڑھنا بہتر ہے یا برطانیہ میں بھائی اس کے لئے آپ کو ہمیں خط لکھنا ہوگا جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کے لئے کیا بہتر ہے لیکن اس وقت جو علما فرماتے ہیں اس کا ایک بہترین نسخہ پیش کر دیتا ہوں رات کو سوتے وقت آپ کے تمام گھر والے سات سو بارہ مرتبہ یا خبیرو یعنی اے خبر دینے والے اے اطلاع دینے والے سات سو بارہ مرتبہ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پڑھ کے سوئے انشاءاللہ شاء آپ کا دل اس بات پر جم جائے گا جو بات کرنی چاہیے हुँ. اگر آپ مجھے خط لکھنے میں پریشان ہو رہے ہیں تو مجھے میل کر دیں سیلانی پر یا پھر مجھے فیکس کر دیں 4127693 یہ میرا فیکس نمبر ہے میں بہت جلدی آپ کو نہ صرف جواب دوں گا بلکہ آپ کو ان اللہ تعالیٰ استخارے کا طریقہ بھیجوا دوں گا हुँ. تاکہ آئندہ آپ کو آسانی رہے ان اس کے بعد کی کال کی وجہ سے بہن بھارت سے آپ نے یاسین, یاسمین بہن آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں چار بچوں کی ماں ہوں میرا کوئی خیال نہیں رکھتا میں بیمار ہوں مجھے لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے میں ابتدا میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کے اطراف میں جو مسلمان رہتے ہیں آپ کے اسلامی رشتہ دار رہتے ہیں ان تمام سے درخواست کروں گا کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ عماری کا مہینہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اطراف کے مسلمانوں کی بھرپور مدد کریں اور جو غریب ہے مسکین ہے محتاج ہے لاوارس ہے دیوا ہے یتیم ہے ان کے ساتھ تعاون کریں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ماں بڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں آپ تو الحمدللہ اسلام سے مشرف ہوئی ہیں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بھرپور خیال رکھیں میں امید کرتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے علاقے والوں نے آپ کے پڑوس والوں نے سنی ہوگی تو ضرور اس پر کوشش کریں گے میں آپ سے دور ہوں ورنہ اگر میں آپ سے قریب ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا مجھے میرے رب نے بہت زیادہ انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے آج اللہ کا کرم ہے کہ میں کراچی شہر بیٹھا ہوا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس سال ترسٹھ ہزار خاندانوں میں عید کی خوشی تقسیم کرنے کا عزم لیے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روز آنا روز آنا کئی ملین روپے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے پوری دنیا کے مسلمان میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آج کئی ملین ہر دن غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں میں خرچ کرتا ہوں میں بھارت کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کے تعاون کریں جو دکھیا رہے ہیں محتاج ہیں اور اکیلے ہیں طالبان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر خدا نخاس طاق پر جادو ہو گیا ہوگا تو آپ کا بھائی بشیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے قرآن پاک کی بدد دیتا ہوا ضرور ان عملیات کا خاتمہ کروں گا میں اور ساتھ ساتھ ایک وزیفہ پیش کر دیتا ہوں اس کو پڑھتی رہیں ہر بماس کے بعد آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. یا وکیلو یا اللہ یا کفیل یا اللہ اللہ ہی وکیل ہے اور اللہ ہی کفیل ہے یا وکیلو یا اللہ یا کفیل یا اللہ یا وکیلو یا اللہ یا کفیل یا اللہ یہ سو برتبہ نماز کے بعد پڑھیں میری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے انکلا فرمائے انشاءاللہ شاء جی اس کے بعد کی کال کیا شگفتہ بہن اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کروں گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کیجئے گا میں ضرور دعا کروں گا آپ بھی میری دعا میں امین کہیے گا شہری اور افطاری میں آپ اپنے والد صاحب کے لیے ایک پانی کا گرم پیالہ کریں اور اس میں شہد جو ہے ایک چمچہ ہے دو چمچہ گھول دے اور بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بارہ مطلب روشی پڑھ کر دونوں ٹائم اپنے والد صاحب کو ایک گرم پیالہ شہد کا پلائیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے اس کو بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد سور مزمل پر دم کر کے جو ہے ان کو دم کریں مزمل پڑھ کر ان کو دم کریں ان اللہ ان کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. میں دل کی گہرائی سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے اس گردے کے مسئلے کو جلدی حل فرمائے ان اللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم جی वالیکم. میں میرا نام ایرم ہے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی سر میں نے استفارہ کروانا ہے کہ میرے بھائی کا پولٹری کا بزنس ہے اور انہیں استفا کافی نقصان ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں بزنس کو کنٹینیو کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ڈرتے بھی تو میں چاہتی ہوں کہ استفارہ میں نے خط لکھا ہے آپ کو اچھا خط ہی کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ جواب اس کا ملے گا آپ کا بہت شکریہ لاہور کی نازری آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں آپ کی کالس کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد خواتین و حضرات دکھی دنوں کا سہارا کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں جنید بھائی جناب اش رہا ہوں سر میں مطلوب بول رہا ہوں لاہور سے جی مطلوب صاحب سر میں اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں تو میں اس لیے آپ کو اور کیا کر کہ میں نے میں کہتا ہوں کہ اللہ بہت کریم مطلوب صاحب بات یہ ہے کہ طالب ہو جائیے اس راستے کے کہ جس راستے کو اصل راستہ ہم کہتے ہیں اور مطلوب رہیں اسی منزل کے کہ جس منزل کو ہم اصل منزل کہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت کرم کرے گا آپ کا بہت شکریہ مطلوب صاحب آپ نے لاہور سے کال کیا صاحب بہت مختصر وقت کیا فرمائیں گے میں نے آپ نے وہ ستر ہزار مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ یعنی سات سو تصبیہ پڑھنے کا وضیفہ پوچھا ہے وہ وظیفہ یہ ہے یا بدی السماوات ارد اس کے معنی ہیں کہ اے اللہ بغیر نمونے کے آسمان و زمین پیدا کرنے والا ہے جب تو بغیر نمونے کے آسمان و زمین پیدا کر سکتا ہے تو میری تو تمنا بڑی چھوٹی سی ہے تو یہ ست پر ہزار مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے چاہے اس کو ایک دن پڑھیں چاہے ایک مہینے پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کر دیں انشاءاللہ جی اور اس بات کی کال کے حوالے سے مطلوب میاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کے بارے ندی سے پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں پانچ سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا باقی باقی تو آپ دو تصویریاں اپنے لیے باندھ لیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ ول علی وسلم اور ایک تصویر سو مرتبہ درود پاک کی اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحم دہی استخف اللہ و اطوب ول یعنی دو تسبیح ہوں گئیں ایک درود پاک سو مرتبہ اور سبحان اللہ و بحم دہی استخفر اللہ و اطوب یہ سو مرتبہ اس طرح آپ دن بھر میں پانچ سو مرتبہ یہ سبحان اللہ والی تسبیح پڑھ رہے سو پانچ سو مرتبہ دودھ پاپ پڑ لیں ان اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کے تمام مسائل حل ہو جائیں ان شاء اللہ جی اس پروگرام کی نظرین یہ آخری کال تھی آپ کی فیڈ بیک کے لیے ہم منتظر رہیں گے چیئرمین ایٹ بہت آسان طریقہ ہے آپ کے کمپیوٹرس کو آن کریں اور لکھ بھیجیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں اور مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی مناظر اللہ حافظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمحسلين جَلَى اللَّهُونَ سَيَّدِينَ وْمَولَانَ مُحَّمَّدٍ صَلَّىٰهُ تَعْلَىٰ لِلَّا وَسَلَّمَ مَا هُوْ أَحْضَ يا أرحم الراحمين ، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا, يا ربنا. امالك، اباد شاعد كريم، امهربان تیرا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تعے جیتے جی جنت کمانے کا مہینہ کا, کا مہینہ دنیا اور آفرت میں کامیاب ہو جانے کا مہینہ ماہ رمضان عطا کیا پروردگار ہم تیرے دنیا جہان میں بندے اور بندیاں اس وقت تیری بار گاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے مشرق مورب شمال جنوب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے رحمت والے پرور دگار اے نعمت والے پروردار تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا صدیقین کا شہدہ صالحین کا واسطہ غوث اعظم کا غریب نواز کا تمام اولیاء اور اصفیہ کا واسطہ باری تعلی ہم سب کی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش فرما ماد مولا کریم رمضان کی سر شام تیری جانب سے پیغام ہو جاتا ہے کوئی منگتا ہے کوئی سائل ہے کوئی محتاج تو یہ لاکھوں کروڑوں تیرے منگتے تیرے سائل تیرے محتاج تیرے بندے بندیاں میرے ساتھ دعا میں حاضر ہیں مولا یہ ایک سے ایک دخیارہ ہمارے ساتھ ہے غم کا مارا مجبور بدحال بیمار بے روزگار قرض دار مقدمے میں پھنسا ہوا تنہائی کا مارا ہوا غموں کا مارا ہوا ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے اے ہمارے پروردگار عالم ہم سب ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہم سب کی جھولیاں بھر دے ہم سب کے غم دور کر دے ہم سب کی مصیبتیں دور کر دے